بسم اللہ علام وص علی محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محتبہ صفیہمین صفر والا تمام شامل فاران گرام برادر صاحب کرتے ہیں ہمارے سلسلہ اعزاز کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 262 سو ابلی ایک آج سے شروع ہو رہا ہے یہ درس جو ہے کیونکہ کل والے درس میں دو سو باسٹھ ابلی میں نماز قیام اللیل تھا ہاں جی یہ تو تحجد کے وقت پڑ جانے والی نمازیں ہیں سب سے پہلے تاجر کو جب آپ اٹھیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دو رقد تھا یہ وضو پڑھیں اس کے بعد نماز قیام اللیل پڑھیں ہاں جی اس میں کیا کیا چیزیں پڑھنا وہ کل کی درس میں آپ کو بتایا تھا آپ جو ہے تحجد کی نماز شروع ہونے سے پہلے نماز قیام اللیل پڑھنے کے بعد ہاں جی تاجد کے نماز شروع ہونے پر نماز قہم اللہ اختتام کے بعد ایک دعا ہے تاریب نعد ڈیٹ پیش کا جو ہے ایک دعا ہے بہت سی جامع نورانی دعا ہے اور فی الحال اس دعا کا جو ہے مختصر ترجمہ توضی تین چار درسوں میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا نہایت ایمان مان دعا ہے تو دعویٰ شریف میں لکھا ہے تو آج کا درجے دو سو باسٹھ ایک اس میں تاج سے پہلے پڑھ جانے والی دعا کی توجیحات ہیں تو دعا یوں شروع ہو رہا ہے اللہ اکبر و کبیرن و الحمد للہ کثیرن و سبحان اللّہ بغرۃ وسیلہ سبحان اللّہ الحمد للہ ولا الہ الا اللّہ اللہ اکبر آج یہاں تک توجہ دے دوں گا آگے یہ دعا آگے سلسلہ چل رہا ہے تو اس کی مختصر توجہ جو ہے اللہ اکبر الکبیرن ہاں جی تو اللہ جو ہے ذات واجب الوجود المشتمِ الجمی صفات الکمالیہ کا نام ہے یعنی لفظ اللہ اس کائنات کے اس مالک اور رب کا نام ہے جو کہ جس کے صفات یہ ہے کہ وہ تمام صفات کا کا مالک ہے اس اس لفظ اللہ کے اندر تمام جو دوسرے ننانوے آسماں ہیں ان سب کے معنی مفہوم اسی لفظ اللہ کے اندر پایا جاتا ہے لفظ اللہ کو جو ہے اس میں ذات کہا جاتا ہے ذات بار تالا کا نام گرامی ہے عالم شخصی معین مشخل ذات پاک کا نام ہے جو اس کائنات کا رف ہے مالک ہے اور باقی جو صفات رحمٰن الرحیم سے لے کر ریاست ستار تک جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں اسمال حوشن میں سے تو اللہ جو ہے ذاتِ واجب الوجود کا عالمِ شخصی ہے معین ذات کا اور معین و مشخص نام ہے اسے پاکزات کا مفہ میں کولیے واجب الوجود کا نام نہیں ہے ہاں جی مفہ واجب الوجود ایک مہہمی کو لیے تو اس کا نام نہیں ہے یہ اللہ جو ہے ہاں جی بلکہ مفید واجب الوجود جو اس کائنات میں ایک ایسی ذات کا ہونا واجب ہے ہاں جو اس کائنات کا رب ہو مالک ہو اللہ ہو رازق ہو خالق ہو اس ذات واضل وجود کا نام گرامی اللہ ہے ورنہ جو ہے لا الہ کل میں تو توحید نہیں ہوگا اگر ایک مقہمی کلی ہونے کی صورت میں ایک مفہوم کلی کے نام ہونے کی صورت میں وہ لا الہ اللہ پڑھنے سے دیگر مبودوں کی نفی نہیں ہوگی اگر یہ معین مشخص ذات کا نام نہ ہو ہاں جہاں مگر یہ کہ اللہ ایک ہی معین و مشخص زاد پاک کا نام ہے مقدس ہو تو یہ توقع جو ہے کتاب مختصر المعنی میں کیا ہے کہ اللہ جو ہے ذات واج الوجود المستجمع الجمی الصفات کمالیہ کا نام ہے اور وہی ذات جو ہے معین مشخص ذات اس کائنات کا رف ہے مالک ہے خالق ہے رازق ہے اور تمام خیرات اسی ذات پاکے دس قدرت میں ہیں بے دل تو اللہ جملہ وہ رات ہے اور وہی ذات قرآن پر فرماتے ہیں وہی ذات ہے کہ وہ جو آسمانوں میں بھی وہی ذات اللہ ہے رب ہے محبوط ہے زمینوں میں بھی وہی ذات اللہ ہے رب ہے محبوط ہے اکبر جو ہے اس میں تفظیل ہے اللہ اکبر یعنی سب سے بڑا ہر چیز سے بڑا ہر چیز سے بزرگ و بدر کے معنی ہے کبیرن کا لغت معنی لکھا ہے بڑائی بزرگی بلند مرتبہ شان شان تکبر کے معنی وکے کا مت جدید میں تو یہاں جو ہے اللہ اکبر کبیرن تو اس مبارک جملے کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے ہاں اس کا دو ترجمہ متصور ہو سکتے ہیں یعنی اللہ تعالی بڑائی بزرگی بلند مرتبہ میں سب سے بڑا ہے یعنی بڑائی کے لحاظ سے بزرگی کے لحاظ سے بلند مرتبہ کے لحاظ سے تمام موجودات سے اللہ تعالی ہی سب سے بڑا ہے دوسرا ترجمہ کیا ہے اللہ کی بڑائی و بزرگی اور بلند مرتبہ اس چیز سے بزرگ کو برتر ہے کہ انسان اس کی کمحق توصیف یا بیان کر سکے یہ دوسرا ترجمہ جو ہے ممسادی علیہ السلام نے اللہ اکبر ہاں جی کا جو معنی فرمایا ہے اس لحاظ سے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر کے یہ معنی فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی مین یوسف یعنی اللہ اس چیز سے بزرگ ہے کہ انسان یا کوئی مخلوق اس کی توصیح کر سکے ہاں جی اس لیے جو ہے میں نے دوسرا تجمہ بھی کیا اللہ اکبر کبیرن یعنی اللہ کی بڑائی و بزرگی اور بلند مرتبہ اس چیز سے بزرگ و برتر ہے کہ انسان اس کے کا محاق توصیف بیان کر سکے کہ توصیف یا بیان کر توصیف بیان کر سکے یا توصیف کر سکے کچھ کاغذات کا محاق توصیف کر سکے یا اس کی صفات بیان کر سکے اللہ اکبر کبیراً کہتا ہے والحمد للہ کثیرن ہاں جی دوسرا ترجمہ الحمد جو ہے تمام تاریخوں کے معنی میں ہر قسم کے تاریخ کے معنی میں للّہ یعنی اللہ کے ساتھ خاص ہے تمام تارخیں اللہ کے ساتھ ہے کثیرن کثرت سے بہت زیادہ مقدار اور کیفیت میں یہ معنی میں تو الحمد للہ ہے کثیرن کیا گا یعنی تمام تارخ اللہ کے لیے کثرت کے ساتھ خاص ہے تمام تاریخیں اللہ کے لیے کثرت کے ساتھ خاص ہے یعنی یا کثرت کے ساتھ تمام تعریفیں اللہ کے لئے خاصیں یہ دونوں تجمہ کر سکتے ہیں ہاں جی کثرت کے ساتھ تمام تعریفیں اللہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ تعریف جو ہے جتنا بھی کیا جائے تمام محلوقات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی سب روز تعریف کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کی حق تعریف حق حمد حق کے شکر ادا نہیں ہوتی ہے اس لیے جو ہے الحمد للّہ کسرت کے ساتھ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص سے اللہ کے لیے ہیں ہاں جی اس کا ترجمہ آگے وہ سبحان اللہ ہی بکرت سبحان جو ہے پھیلے وہ سب کے اللہ ہے یعنی میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کا ہاں جی سبحان اللہ یعنی میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا سکرت واسیل یعنی صبح شام صبح کے معنی میں آصل شام کے مان صبح شام ہاں جی اصیل عام طور مغرب سے دو گھنٹہ پہلے اصل سے لیکن مغرب تک کے درمیانی وقت کو اصیل ہوتے ہیں بکرا جو ہے صبح شروع ہونے سے لے کر صبح سورج ہونے تک کا جو وقت ہے وہ سب کو بکرا ہوتے ہیں یہاں فرماتے ہیں اللہ, میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے میں پاکی بیان کرتا ہوں بکرا تاو اصیل یعنی صبح شام یعنی میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں میں صبح شام اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے ایک نقد سے پاک قرار دیتا ہوں سبحان اللہ ہاں جی آگے جو ہے آتا ہے سبحان اللّہ الحمد للہ ولہ الہ الا اللّہ اللہ اکبل تصبیہات اربہ جس کہتے ہیں وہ بھی اس دعا کا حصہ ہے ہاں جی اس کا دوسرا پیراگراف جو ہے یہ ہے سبحان اللّہ الحمد لل و الله اللہ اکبل سبحان اللہ یعنی میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے ایپ برائی اور نقص سے پاک اور مبرہ قرار دیتا ہوں اس کا ایک ترجمہ یہ ہے اور دوسرا ترجمہ اے اللہ تو پاک کو منظہ ہے سبحان اللہ اے اللہ تو پاک ہے یہ مختصر ترجمہ ہے لیکن جامع ترجمہ جو ہے جس کا فیل مقدر ہونے کی سمجھ میں صبحان جو ہے نائب فعل و سب بھی ہوئے پھیل جانشنی اس لحاظ سے جو ہے پہلہ اللہ تجمہ زیادہ واضح تر اور جامع تر ہے یعنی سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے ایپ برائی نقص سے پاک اور مبرخ قرار دیتا ہوں سبحان اللہ یہ اللہ تو پاک اور منزہ ہے ہر قسم کے ایپ اور نقص سے الحمد للہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لئے الہم تمام تعارفیں ہر قسم کی تعریفیں ہاں جی اللہ تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہے دو ترمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام, تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ساتھ خاص کیوں چونکہ جو اس کا مطلب یہ کہ آج جو آپ دنیا میں کسی بھی چیز کی تعریف کریں کسی ایک اچھے انجینئر کی تعریف کریں باشاء اللہ یہ کتنا زبردست انجینئر ہے کسی عالم دین کی تاریخ ماشاء اللہ کتنا زبردست عالم دین ہے کسی سائنسدان کی تعریف کریں ماشاء اللہ کتنا زبردست جو ہے ایک مجد ہیں سائنسدان ہے کسی ڈاکٹر کی تعریف کریں ماشاء اللہ کتنا زبردست ماہر ڈاکٹر ہے ہاں جی, اسی طرح جو ہے ایک بہترین خطیب کی تعریف کریں ماشاء اللہ کتنا زبردست خطیب ہے بہترین تقاریر کرتے ہیں لوگ نصیحت عامل اس طرح آپ کسی بھی چیز کی ہنرمند کی تعریف کریں تو حقیقت میں یہ سب تعریفیں اللہ کی تعریف ہے ہاں یہ تمام تعریفیں آپ کائنات کی جس چیز کی بھی تعریف کریں اونچی اونچی پہاڑوں کی تعریف کریں وسیع میدانوں کی تاریخ کریں وسیع اور عظیم سمندروں کی تعریف کریں آسمان میں موجود سورہ چاند جسے تمام کشانی سیارات ہاں جی سات تسمانے ان سب کے آپ جس جس کے بھی عظمت بیان کریں تعریف کریں حد میں یہ تمام تعریفیں اللہ کی تعریف ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات ان تمام چیزوں کا خالق اور رب اور مالک ہے لہٰذا ان سب کی تعریف حقد میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے ان سب کے اندر یہ کمالات امانت رکھی ہے ودیت رکھی ہے اللہ نے صاحب کو یہ کمالات عطا کیا ہے ورنہ کسی بھی شی کا بھی ذات کسی چیز نہیں ہے جس کے پاس جو بھی کمالات سب اللہ کا عطا کر ہے لہذا جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں گے ہیں وہ اللہ کی تعریف شمار کریں آگے ولہ الہ الّہ یعنی اللہ جو کی ذات واضو وجود ہے اس اللہ کے سوا عبادت اور بندگی اور پرشش کے لائق اس کائنات میں کوئی بھی نہیں لا الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے کوئی بھی شع عبادت بندگی اور پرشش کے لائق نہیں ہے الا اللہ سوائے ذات واجب الوجود کے جو کہ اللہ تبارک و تعالی ہے یعنی مطلب کیا اس عظیم کائنات میں اگر کوئی ذات عبادت و بندگی اور پرشش کے لائق ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس ہیں واللہ اللہ اکبر آخری حصہ جو ہے ہاں جی اس کا اللہ اکبر واللہ اللہ اکبر آو کے معنی میں ہے اللہ اکبر و تو مشہور ترجمہ یہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہوا بزو کو برتر ہے ہاں جی اللہ اکبر اللہ اکبر منک الشین ہاں جی اللہ اکبر من کل شین. یہ معنی دیتا ہے ہاں مشہور تجمہ یہ ہے اللہ اکبر من کل شین مشہور ترجمہ تو یہ ہے ہاں جی اللہ ہر چیز سے بڑا اور برز کو بہتر ہے اللہ عمر ہاں جی ہر زاویے سے ہر لحاظ سے ذات کے لحاظ سے صفات کے لحاظ سے کمالات کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے حیات کے لحاظ سے آپ جس جس زاویے سے دیکھیں اللہ ہر چیز سے برض کو بہتر ہے باقی کائنات کے پاس تو بزاد تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے سب اسی ذات نے خلق فرما سب اسی کا محلوق ہے سب اسی کا مرزوق ہے سب اسی کا مربوق ہے ہاں جی اور سب کے پاس جو کچھ ہے سب اسی ذات کا عطا کردہ ہے لہذا اللہ تعالیٰ ہر ہاں چیز سے بڑا اور بزرگ بہتر ہے دوسرا ترجمہ جو حضرت امام شاہ فرسادی علیہ السلام سے ہاں جی ایک اور معنیٰ جو ہے اور ترجمہ نقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر من ان یوسف یعنی اللہ اکبر من کل کلشے کی جگہ پر آپ نے فرمائے اللہ اکبر امین من این یوسف یعنی اللہ اس چیز سے بزرو کو برتر ہے کہ کوئی اس کاغذات کے کماقہ توصیف کر سکے یعنی صفات بیان کر سکے کیونکہ اللہ ایک ہاں جی کمال مطلق ہے ہاں یہ کمال ہے اس کا علم علم ملق حیات حیات ملق قدرت قدرت ملق اس کے تمام ذات ہر چیز جو ہے ہیں دات ہے لہذا جو ہم مقایت موجودات ہیں ہمارے ہر چیز مختصر محدود ہیں لہٰذا ایک محدود شیر جو ہے اس کا معلوم اللہ کے کم احاق ہو نہ اس کو کم حاق پہچان سکتے ہیں نہ اس کی کا محق توصیف اور صفت بیان کر سکتے ہیں اللہ اکبر جیسے اسی عیز و انکساری کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اور حضرت نجم الدین قبراء رحمت العلی نے بھی کتاب خوات الجماع صف میں دو سو پر بھی اللہ اکبر کا وہی ترجمہ کیا جو حضرت مم ظاہر صدیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے آپ بھی یہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اکبر المین ان یوسف اللہ اس چیز سے بزرگ و بڑھتا ہے کہ کوئی اللہ کی توصیف بیان کر سکے اس کے صفت کر سکے اس کی کمحت بہو اوصاف اور اس کے بیان کر سکے تعریف کر سکیں بس ہر انسان اپنی قوت کے مطابق اپنی معلومات کے مطابق اپنے علم کے مطابق اللہ کی تمجید اور توصیف بیان کر لیتا ہے حمد کرتا ہے سنا کرتا ہے لیکن جو ہے اللہ ج اس چیز کے کم حق و لائق ہے چونکہ انسان کو اس کے کم حقہ اطلاع کہ جب اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کا معرف عرفنا کا حقہ معلفت کا, معرفت کا اللہ جتنا جو ہے تیری معرفت کا حق میں وہ معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا باقی موجودات تو ہاں یقینی بات ہے جو کائنات میں بعد خدا بزرگوی القیصہ مختصر کا مالک اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین ہنسی ہاں اللہ کی معرفت باب کے بعد میں صفحا نہ کہ معرف نہ کہاں کا معت گاہ اللہ تیری جن حق کے معر مجھ سے نہیں ہو سکا فرمایا تو باقی موجودات تو وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے وہ تو یقیناً آج اس سے ان سے تو یقیناً اللہ کے کم حق اور تو صرف ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہم مقائیت ہے وہ ملک ہے مقائیت م... جو بھی تعریف کریں گے وہ مختصر ہی ہوگا وہ ہاں جی محدود ہی ہوگا کیونکہ مقیت محدود ہوتا ہے ملح غیر محدود ہوتا ہے ہاں جی اللہ کے علم کے کوئی انتہا نہیں اس کے ادرا کی کوئی انتہا نہیں اس کی عظمت کے کوئی انتہا نہیں اس کے جلال کی کوئی انتہا اس کے جمال کی کوئی انتہا اس کے رحمت کے اس کے لطف و کرم کے اس کے احسانات کے کہ اس کے کسی سے بات کی کوئی انتہا نہیں ہے سب نان ہے تو لہٰذا بندہ کیسے اس کی کم آپ کو توثیف کر سکیں گے لہٰذا اللہ اکبر یعنی یا اللہ تو اس چیز سے بدھ کو برتن ہے کہ بندہ تیری توثیف کر سکے تو الحمد للہ آج کے دسیں پر اتفاق کر دیں بقیہ دعا انشاءاللہ چند دن چند